رسول و خاتم الانبیاء اما بعض و اعوذ باللہ السلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ایک 61 کم من صائم له من سیامه إلا الله و کم ليس له من قیامه إلا السحر روزہ رکھنے والے کو مطلب کم منسا متنے ہی روزہ رکھنے والے کم منسا ان کیا مانا کتنے ہی روزہ رکھنے والے علیہ من ہی. کہ نہیں ہے ان کے لیے منسیام ہی سیام روزہ سے ہے اس کا روزہ اس کسنا کے لیے ہے ازما کا معنی ہے پیاس کا معنی کیا ہے پیاس لگنا جو انسان کو پیاس لگتی ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے کہتے ہیں قائمًا قائمًا قائمًا کہتے ہیں ہیں پیاس قائم کھڑا ہونے والے کو مراد قیام رمضان کا ہے کہ یہ اس کے علاوہ کبھی چاہے وہ رمضان کا قیام یعنی نکلا نماز اور یا اس کے علاوہ رات کے نوافر ہوں رات کا قیام لئی من قیامی اس کے قیام سے نہیں ہے سحر کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں لئی من سیام ہی کہ نہیں ہے ان کے لیے ان کے روزوں سے نئی سلو احتیاط نہیں ہے ان کے لیے ان کے کھڑے ہونے سے اللہ مگر جاگنا کیا مطلب ابھی اس کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ع فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس نے گنا سے اجتناب نہیں کرتے عبت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کا حق مارتے ہیں حرام کھاتے ہیں حرام کماتے ہیں فضو میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نماز تک کی پابندی نہیں کرتے گویا ان لوگوں کو روزے میں سے سوائے ان کے بھوکا پیاسے رہنے کے اور کچھ بھی نہیں ملا صرف اور صرف بھوکے اور پیاسے رہے لیکن روزے کا مکمل اجر ان کو نہیں ملتا اور بہت سے لوگ جو راتوں کو قیام کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کی نماز کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا رات بھر جاگنے کا مگر صرف مسئلہ یہ کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں اس کے علاوہ میں اس کو بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اخلاص نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الزا مقصود نہیں ہوتی اگر خالصتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الزاء کے لیے تھوڑی سی عبادت کر لی جائے رات کے کسی حصہ میں تو وہ کافی ہے بجائے اس کے کہ رات بھر جاگا جائے اور اس میں اخلاص نہ ہو اکھلاوے کا پہلو ہو یا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو اس کا اس سے فائدہ بالکل بھی کوئی نہیں ہونا اس کے کس متعلق ہو سکتے ہیں یا پھر اخلاص نہ ہو اس کی نماز پڑھنے میں یا یہ ہے کہ کچھ وقت اس نے عبادت کی لیکن اس کے بعد اس نے کوئی گناہ کر ڈالا یا یہ کہ کچھ وقت میں عبت کر ڈالی یا اس نے نماز ہی ایک طریقے سے نہیں پڑی اسی میں کوئی غلطی پائی گئی غلطی رہ گئی ان تمام بنیادوں پر اس کو اس کا کوئی نظر نہیں ملے گا دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ اگر کوئی شخص رکھے اس کے روزے کا فائدہ نہیں ہوتا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے یعنی وہ بس بھوکا اور پیاسا ہی رہتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات بھر جاگتے ہیں لیکن ان کو سوائے جاگنے کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے نے بتایا گیا کہ روزے کا فائدہ تب نہیں ہے کہ جب اس میں گناہ کرے قیمت کرے جھوٹ بولے عبادت کا فائدہ اس کے نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی گناہ کیا ہو یا اخلاص مکو کم من سار بہت سے روزہ دار کم اار بہت سے روزہ رکھنے والے لئی سلغ نہیں ہے اس کے لیے من ہی اس کے روزے میں سے لازما ہو مگر پیاس و کم این فار اور بہت سے کڑے ہونے والے لئی سل قیام ہی نہیں ہے اس کے لیے اس کے قیام میں سے اللہ مگر جاگنا آپ سب کو عبارت ترجمہ ہے حدیث کا؟ جی. من من بہت سے روزہ رکھنے والے رہو من سیامی نہیں اس, کے لیے اس کے روزے میں سے ترزما ہو مگر پیاز میں قیام کرنے والے مکم ان کامن اور کتنے ہی قیام کرنے والے قیام ہی نہیں ہے اس کے قیام میں سے اللہ حسن کا معنی خوبصورتی کے ہوتے ہیں اسلام اسلام البر کے معنی آدمی کے ہوتے ہیں ترکر ترک معنیٰ ہوتے ہیں چھوڑنے کے होते ہے معنی ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہو آنا یا فائدہ, ہو فائدہ مند ہونا لا یعنی لا جب نفی کا پھیل پر داخل ہو گیا تو مطلب لا یعنی ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو صلی اللہ ہوما رہے ہیں من حسن اسلام علمر کے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے من حسن اسلام علمر کے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے یا اچھائی یہ ہے کہ ترپ ہو اس کو چھوڑ دینا ماں اس چیز کو لا یعنی ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اس آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے اچھائی یہ ہے کہ وہ لایا یعنی بات ہو عام اردو میں استعمال ہونے والا لفظ بھی ہے یہ لا یعنی تو اسی سے لیا گیا ہے لا یعنی ہے عربی سے اردو میں کہتے ہیں کہ لا لیا یعنی کام لایا یعنی باتیں کہتے ہیں ما لا یعنی ہے اس کا چھوڑنا ماں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان فضول کام کو چھوڑ دے فضول باتوں کو چھوڑ دے جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ بات نہ بولے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو سنے نہیں جس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ کام نہ کرے جس منظر کی طرف چل رہا ہے اگر وہاں جانے کوئی مقصد نہ ہو تو اس طرف نہ چلے اگر کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو نہ دیکھے اسی طرح اگر دل و دماغ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو سوچ رہا ہے تو اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو نہ سوچے تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ فضول باقی ہر وہ چیز کے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو دنیا بھی فائدہ بھی نہ ہو اخراوی فائدہ بھی نہ ہو تو وہ کام کرنا نہیں چاہیے اسلام مسلمان کو کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے عیاری باتوں سے اس طرح کرتا ہے اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فضول کاموں سے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے فضول بات بولے فضول بات سنینا فضول کام کرے اور فضول کام کی طرف چلے بینا सारी سے ساری کی ساری چیزیں اس اسلام المر کے آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے اچھائی میں سے ترکو خوب اس کا مالا یعنی ہے اس چیز کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یہ حدیث اس کا تو بھی سمجھ میں آ گیا جی حدیث نمبر اللہ کلکم رائے کلکم مسود کلکم کل کا مانا آپ لوگ جانتے ہیں کل مانا سب سب کے ساتھ رائ ویسے کہتے ہیں عربی میں چروائی کو بکریاں چلانے والا جو بکریوں کی نگہ داشت کرتا ہے ان کے خیال رکھتا ہے ان کا اس کو کہتے ہیں رائے ال بکریاں چرانے والا تو اس کا بھی رائے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی نگہبانی کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے تو so رائے ان کا معنی کیا ہے بکل رقم مشغول العام رہی ہے بکلکم مشغول مشغول کا معنی جس سے پوچھا جائے مسول کا معنی ہوتے ہیں ویسے مدار عربی میں ذمہ دار وہ کہتے ہیں مصول کہتے ہیں کہ اس کام کا ذمہ دار کون ہے اس کام کا مسئول کون ہے اس سے اردو پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا نگران کون ہے ابھی میں پوچھا جاتا ہے مول مسئول کون ہے نگران تو مصول جس سے سوال پوچھا جائے جس سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے اہم رایتی رایت کہتے کی ہیں عوام کو ماتے ہیں لوگوں کو جسے جو بھی کہتے ہیں بڑی جامع علی سے صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں سے بہت ہی کمال کے لفاظ ہیں اللہ ہزاروں لوگوں کے خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے بکر لوگوں میں مشغول اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا آگ رہی کی اس کی رعایت کے بارے میں اس کے متحد لوگوں کے بارے میں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے ہر ایک نگہبان ہے ہر ایک رمضان ہے اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر ایک آدمی پورے ملک و سلطنت کا ذمہ دار ہے تو اس کی تمام کی تمام رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر کوٹاؤن کی سطح پر ہے شہر کی سطح پر ہے تحصیل کی سطح پر ہے یا علاقے اور گاؤں وغیرہ کی سطح پر ہے تو اس سے ان ماتہ لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ پوری حدیث ہے جس میں نے سب کے بارے میں گنوائے ہے اور پھر اسی طرح جو گھر کا ذمہ دار ہے باپ ہے اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسی طرح بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا شو بیوی بی کے بارے میں, کے کے میں چیزیں مداریاں پوری کی ہیں یا نہیں کی ہیں تو اس ہر ایک ہے اللہ کلو کومراہ ہر ایک نگہوان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں ضرور پوچھا جائے جی اعلیٰ کل قبرائے خبردار تم میں سے ہر ایک نگہ ہے وہ کلو قب مشغول آگاہی اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رہا کے بارے میں اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں اس لیے جو جو شخص ذمہ دار ہے اپنی ذمے کا احساس کرے اور اپنے ماتحت لوگوں کی حفاظت اور نگرانی کریں ماں باپ ہم کو چاہیے کہ اپنی علاقوں کا خیال رکھیں ان کی اچھی تربیت کریں وہ نماز نہیں پڑھتے تو کی عادت لگوائیں پرانی مجید کو نہیں پڑھے پرانی مسجد پڑھنے پر ان کو آدی بنایا جائے ان کو ان کی ذمہ داری لی جائے وغیرہ وغیرہ تو یہ سب کچھ والدین کے بارے والدین سے پوچھا جائے گا حدیث نمبر چونسٹھ سکسٹی فور احب البلاد مساجد احبو کا معنی زیادہ پسندیدہ اس میں کسی رہے البلاد بلد کی جمع ہے شہر الا اللہ تعالیٰ کے مساجد مسجد کی جمع ہے اب البلاد بلاد کا معنی زیادہ ناپسندیدہ اسواح آگے جو لکھا ہوا ہے یہ سوکھ کی جمع ہے سوق کہتے ہیں کو اسواح کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں پسندید پسندید علی ہیں حب البلاڑے زیادہ پسندیدہ جگہیں جگہیں شہروں میں سے ار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساجدہ اس کی مسجدیں ہیں وابغ البلاڑ اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں شہروں میں سے ار اللّہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشوافہ شہروں کے بازار ہیں پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں بازار میں گناہ ہی گنا ہے وہاں پر ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں انسان وہاں پر جا کر بہت کم گناہ سے محفوظ ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی, بھی کسی نہ کسی قدر گنا کے قریب قریب آدمی پہنچتا ہے اور مسجدیں اللہ تعالی کا گھر ہے مسجد میں انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے وہاں سام بھی گناہ نہیں کر سکتا اس لیے الگ الگ کی سب سے محبوب جگہ مسجد ہیں شہروں اور زیادہ نا پسندیدہ جگہ شہر بازار ہے جہاں پر شراکین کے چھوڑ کے جھنڈ ہوتے ہیں بازاروں اور وہ اپنی طرف ہر ایک مائل کر رہے ہوتے ہیں کبھی کس شکل میں تو کبھی کس شکل میں کبھی عورت کی شکل میں کبھی کس کی شکل میں کبھی کس کی شکل میں کی شکل؟ اس لیے انتہائی زیادہ ضرورت کے بغیر بازار کا روپ نہیں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ مجبوری خواتین کو تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے انتہائی زیادہ مجبوری ہو کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے اور کوئی اسباب نہیں नहीं کوئی چیز لا کر دینے والا بالکل بھی نہیں ہے گنجائش ہے صرف اپنی ضرورت کے لیے جایا جائے, جائے جس حد تک جس مارکیٹ تک جس دکان تک شاپ تک جانے کی ضرورت ہے بس وہیں جائیں اور وہیں سے فوراً واپس پڑ جائے یہ نہیں کہ جس کام کے لیے گئے تھے تو وہ کام پھر بھی باقی اور بازار کا چکر لگ جاتا جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جس ضرورت کے لیے جاتے ہیں وہ ضرورت تو نہیں پوری کر کے آتے وہ بھول آتے ہیں وہ پھر کے آ جاتے ہیں اس لیے بازار میں گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے نہ وہاں پر کسی کے لیے زینت بگڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہاں زینتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ تک امکان بازاروں سے اجتناب کیا جائے دین کا گڑھ ہے بازار تو جب کبھی بازار جانا ہو کیا مجبوری کے عالم میں تو شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے اپنی ضرورت کی جائے جائے اور جیسے کی ضرورت پوری ہو فوراً واپس پر رہا ہے پہلے تو بہت مشکل بنا دیں اپنے لیے بازار کی طرف نے اپنی ضرورتیں کسی اور سے پوری کروائیں اگر کہیں مجبوری ہو ضرورت ہو ٹھیک ہے ورنہ صرف اور صرف کھانے پینے کے لیے ایڈمیشن کرنے کے لیے پارٹی مارنے کے لیے بازار کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نہ مردوں کو نہ عورتوں کو بالکل کھانا کھانے کے لیے ہوٹل جائیں گے بالکل بھی نہیں کیا بات آئے ٹھیک ہے آپ نہیں بناتے گھر میں منگوا لیجیے گھر کھانا لوگوں کی ضروری ہے جانے ان لوگوں کو شرم کیوں کر نہیں آتی کہ جو اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کو بازاروں کی زینت بنا کر خوش ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے ان کو اپنی عزت اپنے ہاتھ تک رکھے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہیں رکھیں اور نام اس کا ہونا چاہیے کہ جس پر سورج کی کرن بھی نہ پڑی ہوئی ہے اور ہونی چاہیے بھلے کو یہ کہہ دے کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پردہ کرے اور امید ہے کہ جی ہم برخہ پہن کر پروازی کے سنگھ ہم بازاروں میں چلے جائیں ہم یہ گے